چار نمبر ہو گئے پانچواں یہ کہ یہ چار نمبر تو ہوئے ظاہری گناہوں کے بارے میں بیکنی گناہوں کی جڑیں تو بہت مضبوط ہوتی ہیں بہت گہری بہت گہری وہ تو بہت گہری ہوتی ہے جب ظاہر گناہوں کا علم نہیں ہوتا یا استقبار نہیں ہوتا یا ادھر توجہ نہیں ہوتی یا بچ نہیں پاتے تو بے اپنے گناہوں کا تو علم ہی نہیں ہوتا ان کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں بے اپنے گناہ ہیں حسد کیبل اور ان سب کی جڑ ہے خب دنیا جس کے دو شعبے ہیں خب مال اور خب جاہ دو شو ہیں تو ان کا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کوئی گناہ ہے بھی یا نہیں سمجھتا رہتا ہے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں حالانکہ باطنی روگ جو ظاہری اعمال کو بھی تباہ کر دیتے ہیں ایسے باطنی روگ اس کے دل میں موجود ہوتے ہیں ان وجود کی بنا پر کسی سے بیعت کو بیعت مقصد نہیں اصلاحی تعلق بیٹ خود مقصود نہیں ہے کسی سے اصلاحی تعلق رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ یہ جو پانچ چھ نمبر بتائے ہیں پانچویں کو چھ ہوئے آخری جو ہے باقی والا اس کو ملا کر پانچ ہوئے ان کا تدارک اور ان کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی ماہر سے اصلاح نہیں کرواتے سر میں دو مثالیں پھر بتا دوں شاید پہلے بھی کبھی بتائی ہوں گی بیان کے تمے میں پھر بتا دوں یہ جو آج شروع میں بتایا کہ گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا نہیں ہوتی فکر پیدا نہ ہونے کے داراجات بتائے ان میں سے ایک داراجا یہ بھی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بچ گئے مگر یہ کہ ان کی تفصیل معلوم کرنے کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ اور کیا کیا اللہ کے قانون ہیں اللہ کی محبت کاملا دل میں نہیں ہوتی فکر آخرت کاملا نہیں کامل نہیں ہوتی اس لیے خود کو ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں اب اس کی دو مثالیں ایک تو بہت پرانی ہے اس لیے وہ تو کئی بار بتا چکا ہوں آج پھر دوہرا دوں سرحد کی طرف سے یا وزیرستان وغیرہ کی طرف سے ایک شخص نے لکھا کہ میں نے تبلیغ میں بیرون ملک بھی بہت مدت لگائی ہے بہت سال کئی سال مسلسل لگائے ہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں رہی دینی خامی کوئی بھی نہیں رہی مگر اب یہ بات ہوئی کہ دارلی سے تعلق رکھنے والے کسی صاحب نے بتایا کہ دیور سے پردہ پل پر ہے لکھتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا اتنا پریشان یا اللہ میں تو سمجھتا تھا کہ میرے اندر ایک بھی خامی نہیں بقالے میں شور لپٹے لپٹائے جنت میں اتنا بڑا غلام میں تو بہت پریشان ہوا بہت پریشان بھاگا بھاگا ایک مولوی صاحب کے پاس گیا ان سے پوچھا تو مول صاحب نے فرمایا کہ ہاں دیور سے پردہ تو فرض ہے اب مجھے یہ فکر ہوئی میں نے گھر میں دیوروں سے پردہ کروایا یہ اس کی ایک مثال ہو گئی کہ کسی کے ساتھ اگر اصلاحی تعلق ہوتا مسلح واقع مسلح ہوتا وہ جو غلط طریقے سے بتائیں ویسا نہ ہوتا وہ تو خود ہی حرام کھاتے رہتے ہیں پردہ بھی نہیں کرتے کرتے کسی مسئلے باطن کام شیخ سے تعلق ہوتا ہے تو پہلے ہی دن اس میں اتنی فکر پیدا ہوتی جستجو میں لگتا کہ شریعت میں پردہ ہے یا نہیں اگر ہے تو کن لوگوں سے ہے یہ فکر پیدا ہو جاتی مگر اس کی کتنی زندگی گزر گئی کتنی اس کی محنت پر اللہ کی رحمت یہ جی متوجہ اتنی سال جو محنت کی اتنے سال اللہ کی رحمت یوں جی متوجہ ہوئی کہ دار لفتار سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی اللہ نے اس کے پاس بھیج دی ہدایت ہو گئی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مرتے دم تک آخر دم تک وہ یہی کہتا رہتا سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت بڑا بولی ہوں اور جب کھینچ کر پھینک کے جھن میں جب یا تو ولی اللہ ہوں اتنا بڑا ولی اللہ پھر مجھے جھنم میں پھینک اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے اولیاء اولیا شیفان خود کو اولیاء اللہ سا بتنے لگتے دوسرا پیسہ ابھی تقریباً ایک مہینہ ہی ہوا ہوگا شاید یہیں سامنے سے کسی نے لکھا یہ سامنے جو آواز ہوئی یہاں سے ایک صاحب نے پرچا لکھا اس میں شاید یہ لکھا کہ بیس سال سے یا تیس سال سے یہاں پہ مل جائے گا کہیں پتہ چل جائے گا کم سے کم بیس سال تو لکھا یا شاید تیس لکھا ہوگا مجھے یہاں دار افتاح کے سامنے بیس یا تیس سال ہو گئے ہیں سامنے رہتے ہوئے مگر میں تبلیغ میں اتنا مشغول رہا اتنا مشغول ہوں کہ کبھی یہاں دار الفتاح کی مسجد میں آنے کی مجھے فرصت نہیں ملی رات دن رات دن جوڑ اور ادھر جانا ہے ادھر جماعت جائے گی، ادھر, جائے گی ادھر جائے گی یہ تشکیل ہو گئی وہ تشکیل ہو گئی کبھی لندن کی تشکیل ہو گئی کبھی کینیڈا کی ہو گئی کبھی امریکہ یہ تشریح تو میں ذرا خود کر رہا ہوں وہ بیس تیس سال میں کتنی تشکیلیں کہاں کہاں دنیا میں پہنچے ہوں گے میں تبلیغ میں اتنا مشغول رہا اتنا مشغول کہ تیس سال یہ بیس تیس کا خیال میں رہے بار بار کیا بیس تیس کا ہوں تیس سال میں درمیان میں ایک روڈ ہے یہ روڈ پار کر کے یہاں آؤں دار افطاہ میں اس مسجد میں ایک بار بھی نہیں آیا انے کی وجہ یہی بتائی کہ مشغول بہت زیادہ تھا رات دن چکروں پر چکر اور رات دن وہ چلوں پر چلے اور بیرونی ممالک میں اور اب یہ کوئی قصہ ہو گیا کہ یہاں کا کوئی کوئی صاحب یہاں نماز پڑھتے ہیں وہ مجھے بھی لے آئے یہ میں نے بتایا نا کہ کبھی اللہ کے راہ میں محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی دستگیری ہو جاتی ہے وہ بیرونی نے محنت کی اس کی دستگیری یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دار الفتاح کا کوئی آدمی ملا دیا اور یہاں تیس سال لگاتے ہوئے کبھی ایک بار بھی سامنے مسجد ہے بالکل ایک رو ایک بار بھی نہیں آئے مگر اتنے سال جو لگا دیے تبلیغ میں اللہ کی رحمت یوں متوجہ ہو گئی کہ دار الفتاح کا کوئی نماز اللہ نے اس سے ملا دیا نمازی نے پوچھا کہ آپ یہاں کبھی اس مسجد میں آپ نے کبھی نماز پڑھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں تو کبھی بھی نہیں ہم تو ہر وقت نکلے رہتے ہیں. کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی, کبھی, کبھی پڑھی یہاں ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے نا تو آج کی بات بیس تیس سال میں سامنے رہنے والے نے کبھی اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی پر وہ صاحب آ اور ایک ہی بار آئے وہ ان کا بیان جو انہوں نے لکھا وہ بتا رہا ہوں ایک ہی بار آیا تو مجھے بالکل نئی بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ شریعت میں پردہ ہے شریعت میں پردہ ہے یہاں آیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شریعت میں پردے کا ہوگا اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو اتنے سال جو کبیرہ گناہ میں گزارے بس میرے لیے دعا کر دیں اللہ معاف کروا دیں آئندہ کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ سوئی سچا پکا مسلمان بنا دیں یہ دو مثالیں اس پر جو میں نے بتایا کہ جب تک کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق نہیں رکھتے اس وقت تک پکا اور سچا دیندار بننا ناممکن نہ اس زمانے میں ناممکن ناممکن ناممکن اس لیے کہ دل میں اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی کہ پانچ نمبر جو میں نے بتائیں سب میں سے گزر جائے اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی علم ہی نہیں ہوگا علم ہوگا تو اس کا استردار نہیں ہوگا استردار ہوگا تو بچنے کی فکر نہیں ہوگی بچنے کی فکر ہوگی تو بچنے کی قدرت نہیں ہوگی چار نمبر تو یہ ہوگا پانچ ماں یہ کہ یہ تو ظاہری گنا ہوگا اور باطلی گناہوں کی جڑیں تو اور بھی بہت گہری یہ تو صرف ایک پردے کے بارے میں دو مثالیں بتائی ہیں حالانکہ پردہ اتنا مقد ہے اور اتنا اہم ہے کہ شریعت کے علاوہ خود خداخری لحاظ سے بھی اس کی اہمیت مسلم ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا جاہل سے جاہل عالم ہو جاہل ہو بچہ ہو بوڑھا ہو عورت ہو مرد ہو پاگل ہو احمق ہو دیوانہ ہو کوئی بھی ہو پردے کی اہمیت کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ کتنی اہم چیز ہے اس کے باوجود تبلیغ میں عمر صرف کرنے والوں کو اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ یہ بھی کوئی شریعت کا حکم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے یہ تو اللہ کا ایک قانون ہوا اور انسان کی زندگی میں ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں قانون ہیں جب اتنے واضح مسئلہ کے بارے میں توجہ نہیں ہوتی پتا نہیں ہے علم نہیں ہے اتنی غفلت ہو رہی ہے تو دوسرے جو قانون ہیں ہر شعبے میں ان کا علم کیسے ہوتا ہوگا سب جہالت کے ساتھ اسی طریقے سے چل رہے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ تبلیغ میں پوری پوری عمریں لگانے والے پوری عمر صرف کر دینے والے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی سی بھی پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے قوانین دنیا میں کیا ہیں ان کے بدنوں پر قانون اللہ کے کیا ہیں اس کی حکومت کے کیا کیا قاعدے ہیں ان کو معلوم کر لیں اس کی فکر پیدا ہو اتنی سی محبت بھی دل میں پیدا نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ تو ظاہری گناہوں کا اور باطلی گناہوں کی جڑیں تو اور بھی بہت گہری ہیں اللہ تعالی اس بیان کو اب ایک دوسرے واز کا اقتباس پیش کیا جا رہا ہے جس میں بہشتی زیور کے ایک مسئلے کے ضمن میں مسلح باطن کے انتخاب کے طریقے پر واز ہوا تھا بہشت زیور میں کہیں لکھا ہوگا کسی زمانے میں میں نے بہشتی زیبر پورا پڑا ہے بہت مدت ہو گئی باتیں تو یاد ہیں اس میں کہیں لکھا ہوگا یہ کہ اپنی اولاد میں سے دو بیٹوں یا دو بیٹیوں کی شادی ایک وقت میں یا قریب قریب وقت میں نہ رکھیں وہاں تو ہدایات لکھیے نا ہدایات اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دونوں رشتوں میں کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ہوگا دو بیٹیوں کی شادی ایک وقت میں رکھ دی تو دلہا جو تشریف لائیں گے ان کے جمال میں مال میں کمال میں ایسے ایسے چیزوں میں کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ہوگا وہ جو سامان لائیں گے پھر سامان میں یہ دستور بھی ہے کہ سامان کھول کر سب لوگوں کو دکھاتے ہیں اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی بڑی ہماقت کہ وہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ لائے ہیں یہ چیزیں لائیں پوری مجلس پہ کھول کر دکھاتے ہیں ایسے بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں تو سب لوگوں کو دکھاتے ہیں ادھر جاتی ہے سال میں وہاں سب کو دکھاتے ہیں ادھر جانے سے پہلے سب کو دکھاتے ہیں اب اس کی خدمت میں صلاحیت ان کی وہ جہالت یہ ہے بے عقلی کی بات سے انہیں دکھانے سے وہ لیتا دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو کسی کو کیا پڑھا کہ کتنا دیا کتنا نہیں دیا دیا یا نہیں دیا دیا ہے تو کتنا دیا ہے کسی کو کیا پڑھا؟ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں نہ بھی دیں تو کسی کو کیا وہ ایک بھائی دا دے تو کسی کو اسی طریقے سے بری جو لاتے ہیں بری دلہ والے وہ بھی سب کو دکھاتے ہیں سب کو دکھانے کا مطلب یا تو یہ ہو کہ کسی روز کلاشن کو لے کر آ جاؤ اور سارا کچھ اٹھا اٹھا کر کے لے جاؤ نہ ہو کیا مطلب ہوگا اس مال جو ہے نا مال جہاں مال آتا ہے مال آئے یا مال ہو یا نہ ہو جس دل میں مال کی محبت آ گئی اگر عقل تو اس دماغ میں رہتی نہیں دو چیزوں میں سے ایک ہوگی یا عقل ہوگی عقل جو خاصہ ہے اللہ کی محبت کا اللہ کی محبت اور عقل ان دونوں میں تلازم ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے تو عقل کامل ہوتی ہے جس دل میں مال کی محبت آئی اس سے اللہ کی محبت رخصت ہو جاتی ہے اس لیے اس دماغ میں دل میں بصیرت فراست نہیں رہتی عقل نہیں رہتی جیسے کبھی کبھی پہلے بھی تنبی کرتا رہتا ہوں اللہ کی نافرمانی کا سب سے پہلا حملہ اللہ کی نافرمانی کا سب سے پہلا وبال انسان کی حقل پر پڑتا ہے آپ الماری جاتے ہیں اب اسی کو سوچے کتنی موٹی سی بات ہے بری کے کپڑے زیور دوسروں کو دکھانے سے کیا فائدہ اور جہیز کے کپڑے زیور دوسروں کو دکھانے سے کیا فائدہ سوائے اس کے مال کی محبت ہے تو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں بہت, بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کر یہ یہ زیور ہے یہ زیور ہے یہ جوڑا ہے یہ لال جوڑا ہے اور وہ کالا جوڑا ہے اور یہ ہے اور وہ اتنے جوڑے کتنے جوڑے دیے اور زیور دیا اتنا جہیل دیا میں یہ آیا اور وہ آیا ہے اس میں ریالے ٹبکاتے ہیں ریالے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے یہ مال پانی مال پانی پانی مال پر تو مر رہا ہے یہ کتنا بڑا دکھا مخ ہے نہ تو رہے گا نہ مال رہے گا کام آئیں گے تو خامال کام آئیں گے کامال نہ تو رہے گا نہ تیرا مال رہے گا ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا فانی چیزوں پر مر رہا خواب و فانی مال ہو منصب ہو کوئی انسان ہو کچھ بھی ہو ارے یہ کیا ظلم کرا کہ مرنے والوں پہ مر رہا جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے ذوق نظر بلند ہوتا تو مرنے والوں پر نہ مرتا اللہ پر مرتا جو باقی رہنے والا ہے اس پر مرتا اس پر جان دینے کے لیے تیار رہتا تو تو مرنے والوں پر مر رہا وہ بھی مر جائے گا تو بھی مر جائے گا طریقہ تو یہ غلط ہے جہیزر بری دکھانے کرنے کا مگر یہ ہے کہ جب دو بیٹوں بیٹیوں کی شادی ایک وقت میں ہوگی تو اس غلط طریقے کا ببال اور اس سے تکلیف اور حسد زیادہ یہ بیماریاں زیادہ پیدا ہوں گی ایک بہن کے لیے جو ہے بڑی وہ تو اتنی اتنی آئی اور دوسری بہن ہے اسی کی تو اس کے لیے کم آئی پہلے سے دونوں دولہ آپس میں دونوں دونوں لڑکیوں کے شوہر آپس میں کوئی وہ معاہدہ تھوڑا ہی کرتے ہیں کہ ابھی اتنا اتنا لے کر چلے ابھی اتنا لے یہ نہیں ہوتا بری میں زیور میں کمی بیشی ہوگی پھر اس میں اگر وہ پہلے سے معادہ کر بھی لیں تو دونوں دلہا کو کیسے برابر کریں گے رنگ میں فرق ہے فسل میں فرق ہے پد میں فرق ہے دوسرے کمال میں فرق ہے یا مال میں فرق ہے وہ تو فرق تو ہوتا ہی ہے کچھ مدت کے بعد شادیاں ہوں اولاد کی فرق تو لوگ پھر بھی محسوس کرتے ہیں دلوں میں اللہ کی محبت نہیں کن چیزوں پر رشک کیا جائے اتنی عقل نہیں رشک تو ہونا چاہیے دین کی باتوں پر دین کی باتوں پر رشک ہو کاش के جیسے فلاں دیندار ہے کاش کے میں بھی ایسا دیندار ہوتا رش تو اس پر ہونا چاہوں آج کل لوگوں کو رشک کہیں حسد کہیں وہ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں پر ہاں ایک لڑکی کی شادی دس سال بعد ہوئی وہ حسد میں تو پھر بھی ہو گئے ارے ارے ارے فلاں بیٹھ تو اس کو شوہر اتنا اچھا مل گیا اور اتنا ماور اتنا مطلب اور دوسری بہن کا تو کچھ بھی نہیں جن لوگوں کا دماغ فاسد ہے تو ان کو کوتا تو بعد میں بھی ہے مگر ساتھ ساتھ کرنے میں زیادہ مصیبت ہے کہیں دل کا دور پر جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے وہ بھی بیماری رہ جائے یہ حسد کی بیماری دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بیماری خواہ اس کی شادی سو سال کے بعد کر دیں وہ کرتے تو پھر بھی ہیں مگر ایک وقت میں کرنے سے وہ زیادہ پسار ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ دو لڑکوں یا دو لڑکیوں کی شادی ایک وقت میں نہ کریں لڑکیوں کا تو یہ بتا دیا لڑکوں کو بھی قیاس کر لیں معلوم ہوا کہ ایک کی بیوی بی کسی بات میں کم ہے تو وہ گھلتا رہے گا کاش کہ وہ جہاں دوسرے کی شادی ہو کاش کی میری وہاں ہوتی تو ایسے بےچارہ گھلتا رہے گا ایک تو تکلیف میں مبتلا دوسرا یہ کہ غیر عورت کی طرف توجہ وہ الگ گناہ اپنی بیوی بی سے حقارت نفرت یہ الگ گناہ پھر یہ کہ بھائی کی بیوی تو اتنا جہیز لائی اور ہمارے سسرال والے بڑے بے ہیں بڑے آمقن بڑے نادائق ہیں وہ دیکھیے بھائی کی بیوی کو تو اس کے والدین نے اتنا جہیز دیا گھر میں سماتا ہی نہیں ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا تو اپنے سسرال والوں سے دشمنی ان کی قیمت ہے محبت مال کے کرش میں محبت مال کے کرش میں تو محبت مال تو ختم ہوتی نہیں تو کم سے کم ایک وقت میں کرنے سے کہیں زیادہ اس میں مری نہ جائیں ایسے کام کرتے کرتے ایک وقت میں نہ کریں یہ قصہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اسی پر قیاس کر لیں کہ زیادہ مولوی ایک وقت میں بیان کریں گے تو جیسے ایک وقت دو لڑکوں کی شادی کر لی تو دو گاؤں میں آ گئے گا تو تقابل ہوگا دو لڑکیوں کی شادی ایک وقت میں کر لی تو دو دلہا آئیں گے تو تقابل ہوگا ایک جلسے میں دو تین مولوی بلائے جائیں گے تو تقابل ہوگا کسی کو کسی سے کچھ ذرا عقیدت دیکھیے پناہ ہمارے مولانا صاحب دیکھیے کیسا بیان کیا دوسرے کہ ارے ارے جاؤ وہ ہمارے مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی ایسی بات ہیں لوگ کرتے ہیں صرف یہ نہیں کہ ہوتی مال کرتے ہیں مجھے معلوم اسی سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کسی شیخ کے ساتھ اصلاح تعلق رکھنے سے پہلے جہاں جائیں جس بزرگ کے پاس جائیں جس کو بھی پرکھتے رہیں کریں خوب کریں دیکھیں کہ ہم اپنی اصلاح کہاں کروائیں خوب جانچی دنیا بھر کے مشاعرے کو دیکھیے مگر دیکھنے کے بعد استخارے کے بعد سوچنے سمجھنے کے بعد غور و تدبر کے بعد جب ایک کو منتخب کر لیا دوسرے کسی کے باز میں جائیں گے تو نقصان ہوگا دوسرے کی کتاب پڑھیں گے یا کسی دوسرے کا باز سنیں گے تو نقصان ہوگا شادی والے قصے کی مثال سے یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیں لڑکی شادی سے پہلے اپنے لیے شوہر منتخب کرنے میں پوری دنیا کی تحقیقات کرتی پھرے ایک لڑکا لنڈن میں ہے ایک امریکہ میں ہے ایک انگلینڈ میں ہے ایک افغانستان میں ہے ایک ہندوستان میں ہے وہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی ہر کے حالات معلوم کرے وہ, وہ معلوم کرے استخارات بھی کرے حالات بھی معلوم کرے جتنا چاہے کرے اپنے لحاظ سے بھی معیوب نہیں اور دنیا میں ویسے بھی اس کو لوگ معیوب نہیں سمجھتے بھائی شادی سے پہلے رشتہ پکا کرنے سے پہلے تو آفن کی بات ہے خوب اچھی طرح کھنگالو خوب کھنگالو مگر ایک شوہر سے شادی ہو گئی اب یہ دیکھ رہی ہے فلان لڑکا تو بہت آصیر ہے فلان بہت اچھا ہے فلان بڑا مالدار ہے فلاں جو ہے وہ تو امریکہ کا صدر ہے فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھاگ جائے گی اس کے ساتھ شور کو چھوڑ کر اس کے پاس بھاگ جائے گی بھاگنے والی باتیں تو ہوتی تھی کچھ زمانہ پہلے اب تو گھر میں مشین چلتی رہتی ہے بھاگنے کی ضرورت نہیں اس زمانے میں آپ لوگ سنتے ہوں گے جن کی عمر کچھ زیادہ ہے ہم نے سونا ہوگا نئی پو تو بےچارے نہیں پو تو کیا سنے آج سے تقریباً چالیس پچاس سال پہلے فلاں عورت بھاگ گئی فلاں بھاگ گئی اپنے آشنا سے بھاگ گئی بھاگ گئی اب نہیں بھاگتی ہیں کیوں نہیں بھاگتی ہیں شوہر کے گھر رہتے ہوئے سارے کام ہو رہے ہیں تو اس کو بھاگنے کی کیا مصیبت پڑی ہے شوہر ہوگا نا آج کل کے شوہر وہ خود ہی سارا کچھ کرتے کراتے رہتے ہیں اس لیے کرتے کراتے ہیں کہ دوسروں کی بیویوں سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ اس کی بیوی سے کرے اس کی بیوی سے کرے سارے کام گھروں میں ہو رہے ہیں کسی کو کیا ضرورت پڑی کہ بھاگا بھاگا پھر اس کے دروہ رہتا نہیں ہے آج پھر مثال یہ ہوئی کہ شادی سے پہلے تو جتنا چاہے دیکھے شادی کے بعد اگر غیر کی طرف نظر گئی تو یہ برائی کرائے گی بھاگے گی اور اگر برائی نہیں بھی کرائی تو دل میں جو تما ہوگی کاش کے فلاں شوہر مل جاتا کاش کے فلاں کاش کے فلاں ایسی باتیں سوچنے کا بھی گناہ ہوگا پریشان بھی رہے گی گناہ بھی ہوگا اسی طریقے سے ایک شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد اگر کسی دوسرے کی کتاب دیکھی یا کسی کا واض سنا ہو سکتا ہے کہ دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ جو شیخ ہیں دوسرے ان کی یہ بات تو بہت اچھی ہے یہ سمجھانے میں بہتر ہیں یا یہ کہ ان کا طقبہ بلند ہے اور جیسے دوسرے کی طرف توجہ گئی اصل شیخ کے اس کا انتخاب کیا اس کو چھوڑ کر تو وہ ذہن میں ایک انتشار پیدا ہوگا اس انتشار کی وجہ سے اس کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچے گا ایک شیخ سے تعلق کر لیا تو شوہر منتخب کر لیا اب اس شوہر کو چھوڑ کر ساری دنیا سے آنکھیں بند تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہوگا علم دین پڑھنے پڑھانے کی بات اور ہے اس راہ تعلق کی بات اور ہے البتہ ایک مقام ہے ایک مقام جب کوئی مرید ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ بھی اترائے اس کے یقین میں اپنے شیخ کے بارے میں یقین میں بال برابر بھی کمی پیدا نہ ہو خب فرشتہ ہی کیوں نہ اترا یہ سمجھے کہ میرے لیے میرا شیخ ہی اللہ کی طرف سے مقدر ہے افضل کی بات نہیں کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارا شیخ پوری دنیا سے افضل ہے یہ تو غلط ہے ایسا عقیدہ رکھنا تو جائز نہیں ہے عقیدہ یہ کہ میری اصلاح کے لیے اللہ کی طرف سے یہی مقدر ہے میری اصلاح کے لیے اور ایک کے لیے مقدرات اللہ تعالی کی طرف سے الگ الگ ہوتے ہیں میری اصلاح کے لیے یہی مقدر ہے حمل ہوگا تو اسی سے ہوگا اولاد ہوگی تو اسی سے ہوگی یہی ہے میرے لیے مقدر یہی ہے اس کا عقیدہ اتنا پکا ہو جائے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آئے یا حضرت عیسہ علیہ السلام تو ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ اترنے والے ہیں تو عقیدہ یہی رہے کہ میری اصلاح کے لیے وہی میرا شیخ ہے علیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے کافروں کے گرطلے اڑائیں گے مگر میری اصلاح کے لیے اللہ نے وہی مقدر کر دیا جو ہو گیا علیس علیہ السلام کے آنے کے بعد مسلمان خواتین یہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد مسلمان خواتین یہ تھوڑے کریں گے کہ شوہروں سے کہیں کہ ہمیں طلاق دے دو چھوڑ دو عیسا علیہ السلام سے نکاح کریں گے ایسے تو نہیں کریں گی یہ جی سمجھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے ساتھ مل کر جہاد تو کیا جائے مگر یہ کب اولاد بھی انہی سے پیدا کروائی جائے عیسائی علیہ السلام سے ایسا تو نہیں ہوگا تو اسی مثال کے تحت یہ بات ہے کسی میں اتنی مضبوطی آ جائے کہ کوئی بھی کوئی بھی اس کا عقیدہ شیخ کے بارے میں اتنا پختہ ہو کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا افضلیت اور بات ہے پھر تم بھی پوری دنیا سے افضل نہیں میرے لیے اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا جس کے ذہن میں اتنی پختگی آ جائے اس کو اجازت دی جا سکتی کتابیں بیان سنیں یہ بات ہوتی نہیں ہے یہ تو لوڑکتے ہوئے لوٹے ہیں نا آج کل کا مسلمان تو لوڑکتا ہوا لوٹا اس کی بات اللہ لٹو اسی پر لٹو ہو گیا کسی اور کی بات اس پر لٹو ہو گیا کسی کی کتاب یہ سبحان اللہ اسی پر لٹو ہو گیا نہ ایک والد صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ وہ فلاں مولانا صاحب کی کتابیں بہت اچھی ہیں وہ دیکھا کرو مجھے لکھ کر دیا کہ ہمارے استاد نے بتایا کہ فلاں مولانا صاحب کی کتابیں اچھی دیکھا کرو میں نے کہا وہ مولانا مولانا کو میرے پاس لاؤ پیر تو اس کی اس کے کان کھینچ وہ مولانا صاحب کا بھی یہیں سراہی تعلق ہے جس نے تجھے بتایا کہ فلاں کی کتابیں دیکھا کرو پہرے تو اس کے کان کھینچنے چاہیے اگر اگر کوئی کسی کی بیوی بی غیر کی طرف توجہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو نکال دو جاؤ پھر اسی کے پاس ہی رہو ایسی بیوی بی کو رکھنا جائز نہیں ہے سمجھ گئے اس مثال کو بار بار ذہن میں رکھیں گے تو شاید مسالہ صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے گا شوہر ایک ہی ہونا چاہیے شوہر ہاں کسی کو کسی شیخ سے کسی بھی وجہ سے پایدہ نہ پہنچ رہا ہو اس کی وجہیں مختلف ہوتی ہیں جب یہ مضمون شروع ہو ہی گیا تو اس کی تکبیل کر دیں وجہیں مختلف ہوتی ہیں کبھی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ شروع میں معلوم نہیں تھا کہ کیسا شاید منتخب کرنا چاہیے ایسے کسی کو بھی دیکھ لیا کہ عوام کی بھیڑ بھاڑ ہے جہاں عوام کی بھیڑ بھاڑ ہو وہ تو اس کی دلیل ہے کہ یہ نالائق ہے یہ خود ایک مستقل دلیل ہے جہاں عوام زیادہ ہوں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ شیخ نالا یق ہے نالا یقین تو ایسے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر کہیں بازار پہ عقل شروع میں چین ہی پھنسیا ہے اس کو چھوڑا جائے گا کیا یہ ہے کہ کہیں اتنی دور چلے گئے کہ اطلاع و اتباع مشکل ہو گیا اس اصلاحی تعلق سے مقصد ہوتا ہے اطلاع و اتباع اپنے حالات کی اطلاع دی جائے جو نسخہ تجویز کیا جائے اس کا اتباع کیا جائے یہ مقصد ہے اور راج یوں ہوتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے اس کی وجہ مختلف ہو سکتی ہیں حالات کی اطلاع نہیں دے سکتے اطلاع نہیں دیں گے تو اتباع کیسے کریں گے اب دوسرا کوئی شیخ ایسا ہے کہ اس سے یہ معاملہ آسانی سے ہو سکتا ہے پھر بدلنا ضروری ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اطلاع اور اتباع کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا فائدہ نہ ہونے سے مقصد یہ ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے کافی اطلاع دینسوں کا اتباع بھی کیا مگر اس کے گناہ نہیں چھوٹ رہے دل سے خبر دل سے نہیں نکل رہی آپ <تصفح> کو مجبور چلیے پھر کسی دوسری جگہ پر ایسی بات ضرورت ہوتی ہیں کہ اس سے شیخ کو بدلا جائے جب تک ایسی ضرورت نہ ہو یہ پابندی جو لگائی جاتی ہے کہ کسی غیر کی تقریر نہ سنیں کسی کی کتاب نہ دیکھیں اس کی یہ بضاحت ہو گئی وہ ایسی ہے جیسے شادی کرنے کے بعد کوئی عورت پھر دوسرے شوہر تلاش کرتی پھر اس کو بھی دیکھ لیا اس کو بھی دیکھ لیا اس کو بھی دیکھ لیا تو اس کا تو انجام خراب ہوگا صحیح نہیں اصلاح ہوتی ہے تو ایک ہی سے ہوتی ہے اللہ ہم سب کی اصلاح دے علی آل بس دے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا کلکم راعی وکلکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا چھوٹوں کی اصلاح یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے لیکن اصلاح کرنے کے کچھ قواعد شرعیہ ہیں اگر ان سے تجاوز کیا جائے تو گناہ ملتا ہے استاذ شیخ والدین الغز تمام بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان حدود شرعیہ کی پابندی کریں خصوصاً مارنے میں تو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے تو آئیے اس بارے میں حضرت والا کا ارشاد سنتے ہیں گزشتہ بیان کے آخر میں ایک مسئلہ آ تھا کہ بچوں کے لیے والدین کی مار استاد کی مار شیخ کی مار بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی رحمت ہے اس پر چھوٹوں کو خوش ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ فوری سال بان بڑے والد ہیں بڑے اوسائی ہیں بہت مارتے ہیں اس لیے اس کی ذرا سی تفصیل سمجھ لیں بڑوں کی مار چھوٹوں پر اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی ڈاکٹر اپنے کسی مریض کا آپریشن کرے مریض کے آپریشن میں کتنے مراحل ہوتے ہیں پہلے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی آسان سی دوا کارگر ہو جائے دوا سے بھی پہلے کسی تدبیر سے کام چل جائے کسی پرہیز سے تدبیر سے نہیں تو پھر کوئی آسان سی دوا اس سے نہیں تو انجیکشن اس سے نہیں تو آپریشن آپریشن, آپریشن بقادر ضرورت کسی عز کے کاٹنے کی ضرورت تو ہے ایک انچ اور کاٹ دیا اس کو چھ انچ یہ آپریشن کا طریقہ تو صافی نہیں ہے پھر ڈاکٹر آپریشن کے وقت میں غصے سے آپریشن نہیں کر اگر آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹر کو غصہ آ جاتا ہے مریض کو بہوش کر کے پھر وہ چھوڑے ایسے چراتا ہے غصے میں آ کر لال پیلا ہو جاتا ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں رگیں پھول جاتی ہیں چہرہ بگڑ جاتا ہے وہ ڈاکٹر تو مریض کو مار دے گا وہ کچھ قابل نہیں کہ آپریشن کرے اسی طریقے سے بچوں کے مارنے میں یہی مراحل ہیں پہلے حسنِ تدبیر سے اللہ کی محبت کی باتیں اللہ کی عظمت کی باتیں اللہ کا خوف دل میں بٹھانے کی باتیں جنت کی جہنم کی باتیں اللہ کی نافرمانی سے دنیا کی رسوائی کی باتیں اللہ کے اطار سے دنیا میں بھی راحت اور سکون کی باتیں پہلے تو ایسی ایسی باتیں سنائی جائیں وہ تو زبانی کہنے کی بجائے لکھی ہوئی کتابوں سے پڑھ کر سنایا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ بیان کروں گا تو دیر لگے گی فی تو اتنا سمجھ لیں کہ کتاب پڑھ کر سنانے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے کتاب پڑھ کر سنانے کا اثر زیادہ ہوتا ہے اس کی کئی وجہیں ہیں بعض شرعی پردے پر قرآنی احکام کی مدلل اور سیر حاصل تفصیل کے اندر اس کی کچھ وجوہ موجود ہیں آئیے آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں حضرت والا کا ارشاد ہے روزانہ بلا ناقا تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی ایسی کتاب پڑھ کر سنایا کریں مطلب اہل خانہ کو سنایا کریں جس سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہو جیسے حکایات صحابہ وغیرہ زبانی بتانے کی بجائے کتاب پڑھ کر سنایا کریں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اس کی کئی وجہ ہیں نمبر ایک قدرتی طور پر انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس پر اپنے ساتھیوں کی بات کا اثر بہت کم ہوتا ہے بالخصوص میاں بیوی کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے کی نصیحت کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں اغیار بالخصوص اکابر اور ان سے بھی بڑھ کر گزشتہ زمانے کے بزرگوں کی باتوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں نمبر دو کتاب میں اس کے مصنف کی للاہیت اور اخلاص کا اثر ہوتا ہے نمبر تین کتاب پڑھنے میں کسی بات کی نسبت پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ہر بات کی نسبت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں اپنے نفس کی آمیزش سے حفاظت نسبتاً آسان ہے نمبر چار کتاب پڑھ کر سنانے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے زبانی بتانے میں بات لمبی ہو جاتی ہے جس سے سننے والے کی طبیعت اکتا جاتی ہے اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر کوئی دوسری تدبیر جب تک یہ سبق یاد نہیں کرو گے یا پلا کام نہیں کرو گے تو کھانا بند یا یہ کہ اتنی دیر کھڑے رہو یا اتنی دیر ہم تم سے بات نہیں کریں گے جب تک فلان کام نہیں چھوڑو گے یا کرنے کا فلان کام نہیں کرو گے بات چیت بند ہے بات نہیں کریں گے سے. بہت سے بچوں پر اس کا بھی بہت اثر پڑتا ہے بات نہیں کریں وہ بیچارے خود بھی پریشان ہو جاتے اور اگر آپریشن ہی کرنا پڑے مارنا پڑے تو وہی وہ ڈاکٹر پر قیاس کریں کہ ڈاکٹر غصے کی حالت میں آپریشن تھوڑا ہی کرتا ہے کسی بچے کی کسی کو کوتاہی پر جب غصہ آئے اس وقت ہم کوئی سزا نہ دیں ایسی حالت میں سزا دینا ممنوع ہے حرام لا لائق ہے غصے کی حالت میں سزا نہ دیں اس وقت میں تو یہی ہے کہ اس کو اپنے سے الگ کر دیں جب آپ کا غصہ گروہ ہو جائے ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اس کو کتنی سزا دی جائے سزا دی جائے, سزا دی جائے یا نہ دی جائے اگر دی جائے تو کتنی دی جائے اگر ایک ڈانٹ سے کام چل جاتا ہے تو دوسری بار ڈانٹ نہ جائے اس میں اگر دراصل کان کھینچنے سے کام چل جاتا ہے تو تھپڑ لگانا جائز نہیں اگر ایک طماچا لگانے سے کام چل جاتا ہے تو دو لگانا جائز نہیں پہلے تو اس کو مسالہ شہیا بنا کر اپنے سامنے پیش کرے میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ نے مجھے واسف بنایا ہے تو ایسے طریقے سے جوڑوں جو اللہ کے رضا کے خلاف ہوں جتنا اور جیسا اس کا حکم ہوگا میں اتنا اور ویسے ہی کروں گا زیادہ کروں گا تو دوسرے کو بنا کے بناتے خود اپنی گردن پر کروا بیٹھو تو کیا بن تو خود مختار نہیں ہے اللہ کے فٹن کا بندہ ہے یہ چیزیں سوچ کر جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کتنی سزا کافی ہو سکتی ہے بس اتنی ہے اس زیادہ نہ کہ بڑوں کی مار کا مسئلہ پیدا کس پر ہوا تھا ایک قصہ بتا رہا تھا حضرت مولانا عبد الرحمان جامعہ اشرفیہ لاہور ان کا قصہ بتا رہا تھا تو وہ بھی درمیان میں رہ گیا ایک تو بتا دیا تھا کہ ابا نے آج مجھے حبیض تھا یہ تو بتا دیا اور بہت خوش ہو رہے تھے پورے عالم بننے کے بعد جامعہ اشر جان اور اشرفیہ میں اس بننے کے بعد پھر مجھے سامنے بتا رہے ہیں ہنسل کر بتا رہے ہیں آج ابا نے مجھے خفیذ کہا وہ بہت ہنس رہے تھے خوش ہو رہے تھے ابا نے کہا ہے وہ خوش ہو رہے تھے کہ ابا کو محبت ہے نا اسی لیے تو وہ ڈانٹتے ہیں بڑی سعادت کی بات ہے بڑی سعادت کی دوسرا قصہ ہونے کا جو رہ گیا تھا وہ یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں مغرب کے وقت میں مکان کی چھت پر چڑھ کر دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر پتنگ اڑا رہا تھا اور بھی کئی بچے یہ بھی چڑھ گئے چھت پر پتنگ اڑا رہے تھے ابا اب اوپر آگئے اور مجھے پکڑ دیا دوسرے بچوں کو نہیں پکڑا مجھے پکڑا میں نے سمجھا کہ کچھ اندھیرا ہو رہا ہے اور نظر بھی ابا کی کمزور ہے تو جب وہ میری ٹکائی لگانے لگے تو میں نے کہا ابا میں عبد الرحمان ہوں بتا رہے ہیں کہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں عبد الرحمان ہوں ان کے خیال میں وہ بیٹے کو تو بالکل نہیں مارنا چاہیے یہ شاید سمجھ رہے ہیں کوئی دوسرا ہے اس کو مار رہے ہیں تو میں عبد الرحمان ہوں تو فرمایا کہ عبد الرحمان ہی کو تو مار رہا ہوں یہ بات یہ بتانا مجھ سے عبد الرحمان ہی کو تو مار رہا ہوں اور مارا کہتے خود مار خود بتا رہے تھے بچپن کا قصہ بہت خوش ہو, ہو کر بتا رہے تھے اللہ تعالی سب کو ایسے ابا عطا فرمائے رہے ہیں اپنی رحمت سے ایسا ابا جس کو اپنی اولاد پر اتنی شرافات اتنی محبت غیر بچہ مار سے بچ جائے تو بچ جائے اپنا بیٹا کیوں بچے اب تو ہماری ہی کو مارنا جا سن چودہ سو سترہ ہجری بمطابق سولہ اپریل سن انیس سو ستانوے ایک بات بار بار سننے میں آ رہی ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے طیتال اور بے دین لوگوں پر مجرموں پر شعر و اصلاح جاری کرنے کی بجائے زبانی تبلیغ کے ذریعہ معاشرہ کی اصلاح کی جائے یہ باتیں کچھ ایسی بار بار سننے میں آ رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ تبلیغ تو اپنی جگہ پر اس کی اہمیت تو ہے ہی تبلیغ تو کی ہی جائے مگر یہ کہ جب تک اللہ کے دشمنوں سے مسلح قطال نہیں ہوگا جب تک شعر سزائیں جرائم پر جاری نہیں کی جائیں گی اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے ناممکن ناممکن اس پر مختصر دلائل نمبر ایک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم ایک بار دے نہیں فرمایا کئی بار کئی بار جگہ جگہ کئی بار اللہ کے دشمنوں سے قتال کرو قتال کرو قتال کرو اور مجرموں کو سزا دینے کے لیے ان کی سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ذنا کی سزا چوری کی سزا کسی پر بہتان لگانے کی سزا اور بغاوت کی سزا ایسی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی سزاؤں کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں اب یہ سوچا جائے کہ اگر صرف تبلیغ ہی سے معاشرہ کی اصلاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم کیوں فرمایا اللہ تعالی نے ان سزاؤں کا ذکر کیوں فرمایا ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شعری سزائیں دینے میں تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے بلت خود کو مغافتوں کی دین اللہ ان سزاؤں کا جاری کرنا زانی پر چور پر باغیوں پر بہتان لگانے والوں پر جو بھی جیسے جیسے جرائم پر شعری سزائیں ہیں ان کو جاری کرتے وقت تمہارے دلوں میں رحم نہیں آنا چاہیے اللہ کا قانون ہے اس کو جاری کرو دوسری دلیل حضرات انبیاء کرام علیہم ہی والسلام جو گزرے ہیں وہ قوم کو تبلیغ کرتے رہے مدتوں تبلیغ کرتے رہے مدتوں مگر تبلیغ نے کام بہت کم کیا یہ تبلیغ کرنے والے کون اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کے نبی وہ تبلیغ کرتے رہے حضرت نور علیہ السلام نے ساڑھے سو سال تبلیغ کی ہے قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے ساڑھے نو سو سال دو چار پانچ دس سال نئے ساڑھے نو سو سال بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے ان انبیاء کرام آئی کے رام علیہ والسلام کے قصے قرآن کریم میں کئی جگہ ہیں ایک نبی اور ان کی قوم کا قصہ قرآن میں ایک بار نہیں کئی کئی بار ایک ایک نبی اور ان کے ایک ایک قوم قوم کیسے کیسی نافرمانیاں کرتی رہی نبی کی نصیحت کو نہیں مانا تو بالآخر اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا کسی قوم کو غرق کر دیا کسی پر پتھر برسائے کسی کو زمین میں دھنسا دیا کسی کو بجلی نے پکڑ لیا ایسے ایسے آبا ایک قوم کا قصہ اللہ تعالیٰ ایک بار بیان فرما دیتے ایسے نہیں ہے ایک نبی اور اس کی قوم کا قصہ کئی کئی بار دہرایا ہے جسے جس اللہ تعالیٰ اس بات پر تمبی فرما رہے ہیں کہ زبانی تبلیغ تو انبیاء کی بھی نہیں ہوئی کارگر نہیں ہوئی جب ان کی نہیں ہوئی تو تمہاری کیسے ہو سکتی ہے زبانی تبلیغ کرو وہ جتنا فائدہ کرے کرے اور جہاں نہیں کیا تو پھر آگے مسلح قطاع ہے اور مجرم پر مجرموں پر شرعی سزائیں ہیں وہ جاری کرو تو کام چلے گا ویسے نہیں چلے گا تیسری دلیل دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے سردار سب سے زیادہ مقرب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ کی تبلیغ کی آپ کی تبلیغ جیسی تبلیغ دنیا میں کس کی ہو سکتی ہے اگر کسی کو ادنی سا شوبہ ہو جائے کہ معاذ اللہ حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاص پورا نہیں تھا یا یہ شوبہ ہو جائے کہ آپ کے دل میں رحمت نہیں تھی آپ کے دل میں امت کے ساتھ محبت نہیں تھی کسی کے دل میں ذرا سا شعبہ ہو جائے تو اس کا ایمان جاتا رہا بغبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے تبلیغ جاری رکھی جہاں تک تبلیغ میں تبلیغ نے کام کیا ٹھیک ہے جہاں دیکھا کہ اب تبلیغ کام نہیں کر رہی تو اسلحہ اٹھایا کفار کے ساتھ جہاد کیا اسلحہ کے ذریعہ سے کافروں کے ملکوں کو فتح کیا ان کو تابع کیا اور جو جو لوگ جرم کرتے تھے مسلمانوں میں سے بھی تو ان کو سزائیں دیں ذنا کی سزا چوری کی سزا ایسی ایسی سزائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہیں اپنے وقت میں تو کیا کہیں گے کیا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں خدا خواستہ کوئی کمی تھی آپ لوگوں کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے کوئی زیادہ حیثیت رکھتی ہے آماض اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص سے زیادہ اخلاص ہے ان کی تبلیغ نے تو پورا کام نہیں کیا تبلیغ کا تطیمہ کیا ہے اس لیے شری سزائیں جاری کرنے سے چوتھی دلیل مشاہدہ مشاہدہ کیا ہے تبلیغ کتنی صدیوں سے ہو رہی ہے اور کتنی ہو رہی ہے ہر مسجد میں ترجمہ قرآن سنایا جاتا ہے لازماً ہر مسجد میں ترجمہ قرآن سنایا جاتا ہے پھر ہر مسجد میں جمعہ کے دن خطیب صاحب وہ بھی واد فرماتے ہیں پھر جلسوں میں بھی علماء بیان فرماتے ہیں سیرت کے جلسوں میں کیسی کیسی تقریریں ہوتی ہیں کیسے کیسے بیان ہوتے ہیں دینی مدارس اور جامعات دنیا میں کتنے ہیں جہاں رات دن یہی کام ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو ام تک پہنچاؤ, پہنچاؤ پہنچاؤ پہنچاؤ کتنا کام ہوتا ہے خانقاہیں کتنی ہیں ایک خانقاہ میں مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے کتنی کوششیں ہوتی ہیں کتنے بیان ہوتے ہیں کتابیں کتنی لکھی جا رہی ہیں اللہ کے بندے گناہوں کو چھوڑ دیں اس پر کتنی کتابیں کتنے مواعظ کتنے رسالے کتنی کیسٹیں کتنی کوشش ہو رہی ہے پھر یہ کہ تبلیغ جماعت کو تو تقریباً ایک سو سال ہونے والا ہے اسی سال تو ہو ہی گئے غالباً تو سو کے قریب قریب تبلیغی جماعت کو کام کرتے ہوئے ہو گئے کچھ نہ کچھ کام تو ہوا اور ہو رہا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کام پورا ہو گیا یا ایسے ہو جائے گا اس پر غور کریں کرے تو یہ کہ اگر افراد کو دیکھا جائے تو ایک بٹا ہزار کی نسبت بھی نہیں ہے بے دین لوگ اب تک کتنے ہیں اور ساری تبلیغوں نے مل کر تبلیغ جماعت سمیت علماء مشائق بزرگ اقابر سارے کے سارے جتنے جتنی تبلیغیں میں نے بتائیں مسجد ایک ایک مسجد میں ایک ایک مسجد میں ترجمہ قرآن جو تفصیل بتا چکا ہوں ساری کرتے کرتے اب تک اتنا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی صورت مسلمان کی بن جائے دلوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت نکل جائے تو بتائیے کہ جتنے لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے وہ زیادہ ہیں یا جن کے دلوں سے نفرت نکل گئی وہ زیادہ ہیں ایک بٹا ہزار کی نسبت بھی نہیں ایک بٹا لاکھ کی بھی نہیں ایک بٹا کروڑ شاید ہو کروڑوں مسلمان تو ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت ہے اور داڑھی منڈا کٹا کر رات دل اعلان کر رہے ہیں یہ ہیں جن کے دلوں میں نفرت ہے بتا بھی رہے ہیں پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں اور جن کے دلوں سے نفرت نکل گئی وہ تو ایسے آٹے میں نمک سے بھی کم پھر جماعت کی کوششوں سے جو تھوڑے بہت بن بھی گئے تو وہ کتنے بنے یعنی وہ خود کتنے سے بنے ہیں وہ اسلام کے ہزاروں احکام میں سے ایک ہی نسبت وہ ہے نماز پڑھ لی روزے رکھ لیے داڑھی رکھ لی یہ بیان بدھ آٹھ ذو الحجہ سن چودہ سو ستہ ہجری کے بیان کا کچھ حصہ ہے ایون اگر کچھ لوگ بنائے تو وہ اتنے سے مسلمان بنتے ہیں کچے پکے کچے زیادہ ہے پکے ان میں جو پختگی ہے وہ تو تھوڑی سی یا نہ ہونے کے برابر تو اتنی کوششوں سے کیا بنا جب تک اللہ